اب یہ سلسلہ ہے کی آخری سورت ہے سورت الاحقاف بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیم الکتاب العزیز الحقیم یہ بیان کر چکا ہوں بالکل انہی الفاظ سے پچھلی سورت شروع ہوئی ہے ما الا بالحق وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے یہاں اس کو فرمایا ہم نے نہیں پیدا کی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابہن ہے مگر حق کے لیے حق کے ساتھ یہ ایک مستحکم نظام ہے یہ فل کریشن ہے بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے واجل مسمہ اور ایک اجن معین تک کے لیے ولزین کفرو اما ان ضرو اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس چیز سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں یہاں بھی دیکھیے تقریب و تاخیر ہے ولزین کفرو مورزون اما ان اصل ترتیب جملے کی یہ بنتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کیا تھا جبکہ میں لیکچر دیے تھے تعارف قرآن پر کہ قرآن مجید کے اندر ایک ردم ہے یہ جو ایک معروف شاعری ہے شاعری تو نہیں ہے قرآن شعر نہیں ہے لیکن جسے بلینک ورس کہا جاتا ہے غالباً اس کا دنیا میں اگر رواج ہوا تو قرآن کی وجہ سے ہوا قرآن بلینک ورس میں ہے اس میں ردم ہے ایک فلو ہے اور اس ردم کی وجہ سے پھر جملوں کے اندر تقریم و تاخیر ہو جاتی ہے تاکہ وہ جو اس کا ایک سوتی آہنگ ہے وہ برقرار رہے لا رہا ہے تم ماتا ڈون امدونی لا ہے ارونی مادا خلقرد این ابین سے کہیے جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو اور پکارتے ہو اللہ کے سوا بول مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں ام لحم شرکل اسلام السماوات یا ان کے لیے کوئی اور شریکہ ہے آسمانوں میں ایتونی بے کتاب امن قبل حاض لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو او اسارت من علم ان اور یا پھر کوئی روایت چلی آ رہی ہو علم کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر منصوب کی بنیاد پر ان کل اگر تم سچے ہو وہ من اول بلحو اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکار رہے ایسی چیزوں کو جو ان کی پکار سنتے ہی نہیں قبول ہی نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک وہ ہوم ان دعا ہم وہ سنیں گے کیا وہ تو ان کی دعا سے ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا رہے؟ فرض کہ کوئی کسی بڑے بلی اللہ کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آ جائیے وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے اللہ عین میں آلہ علی میں ہے کہاں ہے اسے پتا بھی نہیں کہ کوئی بے وقوع مجھے پکار رہا ہے اللہ کے نام بجائے اللہ کو پکارنے کے کوئی فرشتے کو پکار رہا ہو وائزاشرا سکان آدام وقان تہم کافرین صدق اللہ العظیم ذکر ہو رہا تھا سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوائے ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت تک بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ولاح ہوشر الناصر جو لوگ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا کالو رحم آدان وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے تم نے ہمیں اللہ کے مرد مقابل بنا دیا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے بادشاہ اللہ و ماشیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے اسی پر ٹوک دیا حضور نے اجالتری ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مقابل بنا دیا مشیت صرف اللہ کی تو یہ اولیاء اللہ یہ فرشتے یہ پیغمبر اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا ان کو پکار رہے ہیں ان سے دعائیں کر رہے ہیں وہ یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے تو وہ دشمن بنیں گے وضاح ہو شر اللہ و قان الحم آدان و قانون عبادت اب اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے ویزا تطلا علیہ آیاتنا بیہ ناتین اور جب انہیں سنائی جاتی ہے پڑھ کر ہماری آیات بینات قاد الزیر کفر الاحق لبا جاہوں تو یہ کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے ہاگا سہر مبین یہ تو کھلا جادو ہے ام یہ قدر کیا خیال ہے کہ اسے گھڑ لیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے تو ہوں فلاطم علی من اللہ شعرا نبین سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے یہ مضمون آئے گا آخری پارے میں نو تکم والا علیحدہ بعض الا بلکہ انتیسویں پارے میں خزنہ ہو بل یمین سم القطانہ بن الوطین کہ اگر بالفرض بالفرض خدا نہ کاشتہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دے تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رگ جان کو کاٹ دیں گے لاز بات ہے کہ یہ صرف اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو کہہ رہے تھے وہ عالم و بیما تو ہے اللہ تعالی خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے جو کچھ تم کہہ رہے ہو جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے دل میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے کباب ہی شہیدم بینی و بینکر وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے ماں بین وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اس نے میرے پاس وہی بھیجیے وہ ہوا غفور رہیم اور وہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا کل ما کن تو بنا من الرسل اے نبین سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں کوئی پہلا رسول ہی تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں بہت سے رسول آئے ہیں ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو بالکل بدعت اسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے یہاں جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے تو ماں کل بدع بدم رسول جیسے کہ ہم سر عالمان میں پڑھ رہے ہیں وما محمد اللہ رسول قد خلط بن قبل رسول اسی طریقے سے عیسائی مریم کے بارے میں آیا ہے سلاۃ وسلام کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے رسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں ماں کم تو بینا مینر رسول وہاں اگنی مایو بی والا بیکم اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھئے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا برالآ خیر کا حضور کے لیے تو یقیناً آخرت جو بہت بہتر بہت بہت بہت ہے لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے کل کیا ہونے والا ہے ظاہر بات ہے کہ تائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورت حال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقعات کے بالکل خلاف تھی آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا ان سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا کیونکہ مکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیاوی اعتبار سے میرے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ تھے لہٰذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے طائف کا وہ مان لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفٹ کر دوں لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی تو مادری ہوں ما آئیوفاڑو بی بلاب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہوگا تمہارے ساتھ ان طبع مایوخا الیا میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے وبا انا اللہ نذیر المبین اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کر دینے والا بس میری حیثیت تو یہ ہے تم انکار کفر تم بھی نبی سب ذرا غور کرو سوچ لو اگر من انکار جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے واقع اللہ کی طرف سے و کفر تم بھی اور تم نے اس کا کفر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یعنی یہ کہ تم سوچو امکان تو ہے نا تم کہہ رہے ہو کہ میں نے گھڑ لی ہے چلیے حالانکہ دل میں تم جانتے ہو کہ یہ گھڑی بھی کتاب نہیں ہے اگر گھڑی بھی کتاب ہوتی انسان کی تصنیف ہوتی تو تم بھی اس کا مقابلہ کرتے تمہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا لاؤ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ تو تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے لیکن سوچ لو ذرا کہ اگر یہ چھ واقع اللہ کی طرف سے بلا رہا ہے تم کن کارآمند وہ کفر تم بھی اور تم نے اس کا انکار کر دیا وہ شاہد اور شاہدوں میں بنی اسرائیل اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی اصل میں اس میں کافی تفسیر کے اندر اقوال میں اختلاف ہے کہ سے مراد جو ہیں عام مومنین اہل کتاب ہیں یا حضرت موسا علیہ السلام اس لیے کہ کتاب استثناء میں جو پیشن گوئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے موسا میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مصر ایک پیغمبر اٹھاؤں گا اس کتاب استثناء کے اٹھارہویں باپ کی اٹھارہ اور انیسویں آیات ہیں یہ تورات کی اہم نامہ قدیم ہے اس میں تو گویا کہ مصر نہیں یعنی حضرت موسا کی طرح کے محمد ہے حضرت محمد کی طرح کے موسا ہیں علیہ صلاحت والسلام کیونکہ صاحب شریعت رسول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں ہے صاحب کتاب ہے انجیل دی گئی ہے انجیل میں شریعت نہیں ہے انجیل میں حکمت ہے کل ہم پڑھ چکے یہ تو کم بالحکمت میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا شریعت قانون یہ درحقیقت میں تھی حضرت امو علیہ السلام کو دی گئی اور یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور یہ آخری اور کامل شریعت دی گئی پامن مستقبر تم تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استقبال کر رہے ہو یعنی یہود میں سے تو بہت سے علماء ایسے بھی تھے بہت زیادہ نہیں لیکن تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم ان کے علماء میں سے تھے وہ ایمان لائے ہیں تو وہ تو ایمان لے آئے فستکبر اور تم استقبال میں گھبر میں پڑے ہوئے ہو ان اللہ علیہ اہد قومین اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وقار الزین قبر الزین آمن لوکان اور کہا اس لوگوں نے جنہوں نے کفر کے نبیش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو حضور کے آس پاس ہوتے تھے اس لیے کہ باہر ان میں سے بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے حضور پر حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے بڑے بڑے گھرانے کے فرد تھے عبد ابن عوف بھی تھے وہ بھی کوئی گولما اور فکرامے سے تو نہیں تھے طلحہ زبیر بھی تھے تو وہ بھی بڑے اونچے خاندانوں سے تھے لیکن یہ کہ عام طور پر حضور کے آس پاس جو ہوتے تھے یہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر بھی مصروف ہوتے تھے لیکن جو غربات ہے وہ حضور کے بل زیادہ موجود رہتے تھے اور یہ بات بار بار آ چکی ہے حضرت نور کے بیان میں بھی اور پھر حضور کے بارے میں بھی کہ اے محمد تمہارے گرد تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری لوگ بڑے گھٹیا لوگ ہمارے پس طبقات کے لوگ جو ہیں کوئی غلام ہے ہمارا کوئی اور یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والا ہے تو ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھے یعنی ذرا ان کو اپنے سے دور کرو جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان کی بات پر نہ جائیے اور کہیں ان اہل ایمان کو کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا, جو... رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں ان کو کہیں آپ اپنے سے دور نہ کر دیں اگر ایسا آپ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں اگر واقع تنگ یہ خیر ہوتا لو کانا خیرن ماں صبح اگر یہ واقع تن خیر ہوتا قرآن اور یہ دین تو یہ لوگ جو ہے یہ اس میں سمقت نہ کرتے ہم سے بڑے ہم ہیں سمجھدار ہم ہیں دانشور ہم ہیں ایلیٹ آف دس سوسائٹی ہم ہیں تو ہم نے تو پیش قدمی کی نہیں ہے لیکن یہ لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی گھٹیا ہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو جس کو گھٹیا قسم کے لوگ قبول کر رہے ہیں یہ تنز ہے اس میں چھپا ہوا وکال الدین قبر الدین امر الوکان خیرم ما سمکونا و اسلم بِهِ ہی فض یقن حاضا اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیز ہے ہے پرانی شہر و بن قبل ہی کتاب موسا امام اس سے پہلے موسا کی کتاب موجود تھی اور اب بھی ہے امامم و وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے بہذا کتاب المصد النسان العربیت اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے یعنی تصدیق دونوں معنی میں ایک تو کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی اللہ کی کتاب ہے اگرچہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے لیکن بہرحال اللہ کی کتاب تھی انضل نہ تو فیح ہدم ونور ہم نے تورات رات کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا پھر انجیل کے بارے میں فیح اُدم ونور قرآن دونوں کی تصدیق کرتا ہے دوسرا یہ کہ تورات میں اور انجیل میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مسناخ بن کر قرآن آیا ہے تو قرآن مصبق ہے لسانا عربی اور بڑی ہی عمدہ فصیح مریض عربی زبان میں ہے لنزل النزیرہ تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو ظلم جنہوں نے کہ کفر کی نوش اختیار کی خبردار کر دینے کی ذمہ داری ہے اور اسی لیے یہ جو آسان زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے وہ بشرا علمحسن جو ایمان اور اسلام اور احسان کی روش اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن جائے ان نظین کالو رب و اللہ حسم مستقام فلاں نہ یقیناً وہ لوگ یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حمیم مسئلہ میں آئے تھے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اور میں نے عرض کیا تھا پھر دوبارہ ارض کر رہا ہوں کہ استقامت میں قیامت مزمر ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے یعنی پھر راضی بردائے رب رہنا اسی پر توقل کرنا اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا پھر اس کی اکاہد کرنا اس کے احکام کی پابندی کرنا اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تن بندھن لگا دینا یہ سب استقامت میں شامل ہے استقامت کے مالک کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک سامنے یہ پوچھا بلکہ کہا فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں پلے باندھ لوں میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا حدور نے فرمایا کل آمن تو مل رہا کہو کہ میں ایمان لایا پر پھر جم جاؤں ٹھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کے واقع پر پالن وہی ہے پرور دگار وہی ہے حاجت روا وہی ہے مشکل پشا وہی ہے اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتن اپنے آپ کو وقف کر دے نہ صلاحطی و نسخی و ماہیا یا و مماتی لاہ رب العلوم اندر ندی میں کالو رب اللہ فلاں اللہ یہ استقامت والے جو اللہ ہو گئے نا جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا علنہ اللہ دین آمن و کانو یا جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے قائم ہو گئے جازم ہو گئے اور وہی تو اللہ کے ولی ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزم سے دوچار ہو ہوں گے وہ لائے تھا الجنت خان الدین وہ جنت والے لوگ ہیں اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جزام با کانو یا اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا یہ بات کئی دفعہ میں نے واضح کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے کہ ہماری یہ طاقت نہیں تھی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے اعمال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے یہ اللہ کا فضل ہے الحمد للہ الزی حدان الہٰذا ماک اللہ حدا اللہ کل شکر صلاح کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا دیا یہاں تک یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ تمہارے اعمال تھے تم نے بھی محنت کی تھی تم نے فیصلہ کیا تھا امام شاکرم و امام کپورہ جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا تم نے ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہم نے قدر افزائی فرمائی ہم نے تمہیں توفیق دی ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو جو ہے آسان کر دیا لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا عمل اس میں شامل ہے جدام بما کانو یا عمل یہ درحقیقت بدلا ہوگا ان کے امال کا وبص السان ب حسنا اور ہم نے وسیعت کی انسان کو تاکد کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانا کہ ان کے ساتھ احسان کی روش نیک سلوک خدمت اور اس میں بھی خاص طور پر والدہ کا معاملہ جو ہے یہ سورہ بڑی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے وہاں بھی آیا تھا مب انسان اب والدہ فسال تو والدین میں جو ہے والدہ کا حق فائق ہے والد کے حق پر ویسے دونوں کے ساتھ اس نے سلوک ہو دونوں کا ادب ہو کہیںماں جب لوگ انہ عندہ کل کے برا عہد ہوما قدا ہوما فلاں تقلّہ ہوما فن بلا یہاں پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی خاص طور پر والدہ کا اس لیے مشقت جو ہے پیدائش میں ساری کی ساری مشقت جو ہے ماں کی ہے باپ کا کیا حصہ ہے وہ تو ایک کوئی اس کی لذت کا لمحہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر اس نے وہ مون چپکائی اور فارغ اب وہ ساری مصیبت کون جھیل رہی ہے وہ عورت جھیل رہی ہے ماں جھیل رہی ہے سارا پیگنسی کا دور جو ہے اس میں ابتدائی دور جو ہے اس میں اسے جی لا رہا ہے الٹیاں آ رہی ہیں چیزوں سے نفرت ہو رہی ہے پھر جب بوجھل ہو گئی ہے جسم بوجھل ہو گیا ہے بوجھ اٹھائے ہوئے ہے پھر بض حمل کی مشقتیں ہیں وہ درد سے ہے پھر اس کو دودھ پلانا ہے دو سال تک اس کے جو بھی جو اس کو درد ہے اس کو صاف کرنا ہے پوتڑے دھونے ہے یہ سارے کام کون کر رہا ہے باپ کر رہی ہے باپ کا تو اس میں لیکن جو مشقت ماں کی ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے امرین مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ انہوں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون فرمایا پھر تمہاری والدہ تیسری مرتبہ پھر کون حضور پھر والدہ تمہاری چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا ان کے بعد کون تو آپ نے فرمایا تمہارے والد یعنی والدہ کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر یہ ہے اخلاقی حق قانونی حق والد کر دیادہ ہے اگر سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد والد کی ہے قانونی حق اس کا زیادہ ہے لیکن اخلاقی حق خدمت کا حق اور جنت جس کے پاؤں تلے ہے وہ باپ نہیں ماں ہے جنت جو ہے وہ تو فکر متلے تاتا اقدامات اس حوالے سے اخلاقی مقام جو ہے وہ عورت کا زیادہ ہے ماں کا زیادہ ہے فرمایا حملت ہو عمر مذات ہو اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف جھیل کر اور پھر اس کو رض حمل ہوا اس کو جنا تکلیف کے ساتھ حمل ہوں فسال ہوں سلاسور شاہراہ اور اس کا یہ حمل اور پھر دودھ پلانا یہ لگ بھگ جو ہے تیس مہینے ہوتے ہیں حقائدہ بلگا شدھ ہوں یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے بلوغت کو پہنچتا ہے اور یہاں سے بلوغت مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے ذہنی اور نفسیاتی بلوغت ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے وہ تو سولہ سترہ اٹھارہ سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بالی ہوتا ہے یہ جسمانی بنوگت نہیں یہاں جو ہے چالیس برس کا ذکر آ رہا ہے حتا بلگا شدھ بلگا اور بڑی نسل جب وہ چالیس برس کا ہو جاتا ہے سائیکولوجیکل میچورٹی جو ہے انسان کی وہ چالیس برس کی ہے یہی وجہ ہے کہ چالیس برس ہی کی عمر میں جو بھی نبوت جو ہے وہ ملتی تھی حضور کو بھی چالیس برس کی خلما بلغ اور مئی نسلتاً خوب باخلا فکان یخرو بغار خیرا ایک حدیث ہے بڑی پیاری جس کی رابیاں ہیں ام مومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس نے فرمایا انہوں نے کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر چالیس برس کے قریب ہوئی تو مجھے خلوت گدینی محبوب ہو گئی تنہائی میں بیٹھ کر اور پھر آپ جا کر کئی کئی دن کئی کئی راتیں جو اخباریں ہیرابے تو آپ تنہا رہتے تھے خلبت خلبت گدینی پھر وہی پر وہی کا آغاز ہوا ہے تو چالیس برس کی عمر اگر اس کسنا آت حضرت یاحیہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں آتے حکمت سوبھی آ بچپن ہی میں اللہ نے حکمت عطا فرما دی اور ان کو جو بھی وہ میچورٹی ہے اللہ نے بہت ابتدائی عمر میں عطا فرما دی حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے لیکن عام قاعدہ قانون وہی ہے چالیس برس کا و حقاعدہ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار میری قسمت یہ بنا دے یہ میرا نصیب فرما دے مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرے انعامات کا جو مجھ پر ہوئے اور میرے والدین پر ہوئے عام اللہ سوال احن ہو اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں اچھے جو تجھے پسند آئے جنہیں تو پسند کرے وہ اسلحلی فی ضروری اور پھر یہ کہ میرے لیے میری اولاد میں بھی بہتری پیدا کر دے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسلحلی ضروری تھی میری اولاد کی اصلاح کر دے انہیں سارے بنا دے لیکن یہاں پہ انداز جو ہے دیکھیے اسلحلی فی ضروری اس لیے کہ اولاد سارے ہوگی تو اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے گا اس لیے کہ اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہے اور نیک ہے تو اس سے یقیناً انسان جو ہے وہ دعائیں کریں گے استغفار کریں گے اور ان کے جو اعمال صالحہ ہیں جو کہ باپ نے کوئی تربیت اچھی دی تھی تو اس کے ان کے اعمال صالحہ سے بھی اس کے اپنے حساب کے اندر بھی ادراج ہوتا رہے گا نیکیوں کا تو لی اسلحلی ذریتی میری ذریت میں میری نسل میں میرے لیے اصلاح فرما دے یعنی ان کی اصلاح فرما جس سے کہ خود مجھے بھی فائدہ پہنچے اسی بالکل یہی مفہوم ہے کہ جو ہم نے سوراج فرقان میں پڑھا ہے بج النا لمتقین مراد یہ کہ ہماری اولاد کو متقی بنا ہم آج خود ان کے آگے چلنے والے ہیں ان کے ایمان ہیں وہ ہمارے فالوورز ہیں ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں اور قیابت میں ایسا ہوگا حاصل میں آدمی اٹھیں گے اور ان کے پیچھے ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں تو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں وہ نیک ہوں متقی ہوں واسطے ہی چیز ضروری تھی ان تم تو الیک میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں وہ انی بن المسلمین اور یقینا میں تیرے فلمہ میں سے ہوں